وقال الغزی و رحم اللہ امام غزالی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کے نام سے امام ذہابی رحمہ اللہ کی یہ بات فورن ذہن میں آ جاتی ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کا جب وہ امام ذہابی رحم اللہ تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں الغزالی و امام ان کے ویر ان قزا قزا قزا بہت ساری باتیں لکھتے ہیں بہت ساری صفات لکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے محقف ہیں اور بہت بڑے فلسفی ہیں پھر آخیر میں لکھتے ہیں ولی من شرط اللہ لیکن عالم بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلطی نہ کرے عجیب خوبصورت بات کی ہے اس لیے کہ امام غزالی رحمہ اللہ سے کچھ فلسفیانہ مباحث میں عقیدے کے باب میں غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے آپ امام غزالی رحمہ اللہ کی شان اور ان کی علو مرتبت کا انکار نہیں کر سکتے دیکھیں کس طرح انصاف کیا ہے کہ یہ بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کی یہ تحقیقات ہیں اور یہ تدقیقات ہیں اور یہ خدمات ہیں اور عالم اور مولوی کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ غلطی نہ کرے یہ شرط تو پیغمبروں کے لیے ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مولوی کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالی ہماری سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ان غلطیوں کے بدلے میں بھی اللہ تعالی ہمیں آجر اطا کرے اس لیے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے تو اس کے سیاحت کو اللہ تعالی حسنات میں بدل دینے کا وعدہ فرماتے ہیں فلاب اللہ سیات حسنات۔ اللہ تعالی کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے تو دوستوں امام غزالی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں وہ قدسار مرتبہ من العلوم غریب ہمارے سلف صالحین نے جن علوم کو پسندیدہ قرار دیا تھا وہ آج غریب اور اجنبی بن چکے ہیں بلنداس بلکہ وہ مٹ چکے ہیں وہ اکب بننا سعلی ہی اکثر مبتدا اور جن علوم کے حصول میں اس وقت لوگ مشغول ہیں ان میں سے اکثر بدات ہے مبتدا نئے نئے علوم ہے وقد سارت علوم اولا اک غریبہ بے حد اور ان کے علوم اس درجے اجنبیت کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان علوم کو ذکر کرنے والے سے بھی نفرت کی جاتی ہے اب چلیں ہم بھی کچھ ذکر کرتے ہیں ہمارے مدارس ہیں اللہ تعالی ترقی فرمائے اللہ تعالیٰ دشمن کے شروع روفیتن سے ان کی حفاظت فرمائے ان تمام باتوں کے بعد تمام اوصاف کے بعد ایک لیکن ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے نصاب میں عقائد کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی جس انداز سے فلسفے اور منطق کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس انداز سے اس مقدار میں نہیں پڑھائی جاتی آپ مثال کے طور پر ہمارے زمانے کے نصاب کو لے لیں ہمارے زمانے کے نصاب میں صرف ایک شرع عقائد نصفیہ کے نام سے فلسفے کی ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی جس پر عنوان لکھا جاتا تھا کہ عقیدے کی کتاب ہے وہ ایک فلسفے کی کتاب ہے صاف سترے عقیدے کی کوئی کتاب ہمیں نہیں پڑھائی گئی تو پھر ہم نے اپنے اساتذہ کو مجبور کر کے متن العقید التحاویہ منگوائی اور اسے حفظ کیا اور استاذ نے ہمیں پڑھائی عقیدہ جو کہ ہمارے دین کی اساس ہے توحید الوہیا توحید الربوبیہ توحید الاسما والصفات توحید الحاکمیہ ان سے اکثر ہمارے مدارس کے علماء و فدلا صاحبان غافل ہوتے ہیں میں صاحب البید ہوں صاحب البئی ادرا بھی مفی اگر میں ہارڈورڈ یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے نصاب پر تنقید کر رہا ہوتا تو آپ کو حق ہوتا کہ آپ یہ کہتے آپ کو کیا پتا لیکن یہ تو پورا نصاب ہم نے خود پڑھا ہے اور ہمارے پورے نصاب میں کہیں بھی عقیدے خالص عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ہر سال ہمیں منطق کی فلسفے کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی تب آپ مجھے بتائے کیا یہ سلف صالحین کے لیے پسندیدہ علم تھے خود امام غزالی رحمہ اللہ ان منطق اور فلاسفہ کے علوم کو پڑھ پڑھ کے آخر تائب ہوئے کہ میں نے تو اپنی زندگی برباد کی اور پھر آپ آ جائیں توحید کے بعد نمبر کس چیز کا آتا ہے رسالت کا پیغمبر علیہ الصلاۃ وسلام کا اور ان کے مشن کا اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پیغمبر علیہ صلاحت وسلام کی سیرت کے بارے میں کوئی مناسب کتاب نہیں پڑھائی جاتی اور ایک دو کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں وہ اس وقت پڑھائی جاتی ہیں جب طالب علم کا دماغ اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے اعدادیا میں سیرت کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور جب اولہ ثانیہ ثالثہ یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے تو کوئی خاص قابل ذکر کتاب ہمارے نصاب میں موجود نہیں تھی اب کہا جا رہا ہے کہ چند ایک کتابیں داخل کر دی گئی ہیں نور الیقین وغیرہ اللہ تعالی جزائے خیر دے یہ تبدیلیاں اگر ہو رہی ہیں لیکن ہمارے زمانے میں مجھے یاد نہیں ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کتاب ہمیں پڑھائی گئی ہے ادھر ادھر سے واقعات تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پیغمبر ہونے کے ناتے ان کا تذکرہ آتا رہتا ہے احادیث کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں اور ادبی کتابوں میں لیکن باقاعدہ سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی تھی شاید اب تبدیلیاں ہو رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو فقہ کی کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں جدید مسائل کو کم ہی چھڑا جاتا ہے اور وہ مسائل جن کا اس زمانے میں مسلمان امت سے تعلق ہے انہیں اچھی طرح بحث و تمہیس سے نہیں پڑھایا جاتا مثال کے طور پر کتاب الجہاد جب کہ اس زمانے میں جہاد فرض ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے ٹھیک ہے جہاد فرض کفایا ہی ہے تو فرض کفایا ہی کو تو اچھی طرح پڑھایا جائے نا لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ششماہی تک کتاب و کتاب و کتاب و پر زبردست زور لگایا جاتا ہے اور جب ڈیڑھ مہینے رہ جاتے ہیں اور امتحان کا طوفان جو ہے اور وہ بھی پورے علمی مراحل کا آخری مرحلہ جو ہوتا ہے کہ اب وہ عالم بنیں گے اور فاضل ہوں گے تو تمام زور چونکہ امتحان پر ہوگا اس لیے ڈیڑھ مہینے اور دو مہینے میں احادیث کی کتابوں کو ایک سو بیس کی رفتار سے چلایا جاتا ہے جن میں سے خود عبارت پڑھنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کی وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور سننے والوں کا کیا حال ہوتا ہوگا اسے تو اللہ ہی جانتا ہے ظاہر سی بات ہے تراویح جو آدمی پڑھاتا ہے وہ تو نہیں سوتا ہے نا پیچھے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ گر بھی جاتے ہیں لیکن پڑھانے والا کیسے گر سکتا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے پڑھا رہا ہے نا ڈرائیور کو چاہے جتنی بھی نیند آ رہی ہو لیکن یہ کہ وہ مجبور اپنے آپ کو سنبھال رہا ہوتا ہے تو عبادت پڑھنے والا جو ہے وہ تو نہیں سوتا اس کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں اور یہ بات آپ کے سامنے ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو خود عبارتیں پڑھتا تھا اور پوری پوری حدیث کی کتابیں ہم نے ختم کی ہیں ایک مہینے میں اور ڈیڑھ مہینے میں آپ کو یقین آنا چاہیے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی عبارتیں جس انداز سے ریل گاڑی کی طرح چلتی تھی ور اب طالب علم اس میں کیا سمجھے گا اور اس وقت جہاد کے بارے میں حادیث علامات قیامت کے بارے میں احادیث کتاب الرقائق آداب اخلاق علامات قیامت اور اتنے اہم احادیث اس طرح گزرتی تھی بس اللہ ہی مالک ہے اب جب ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ حدیث بھی ہم نے کبھی پڑھی تھی توحید کے بعد رسالت رسالت کے بعد فق فق کے بعد حدیث تھوڑا تو خیال کیا جائے کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کریں جو کہ عقیدے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے اعتبار سے اور فقہی مسائل کے اعتبار سے اور احادیث کے باب میں صحیح حسن ضعیف احادیث کو فرق کرنے کے اعتبار سے ایک اچھی نسل تیار ہو یہ بہت مشکل ہو چکا ہے اس زمانے میں اس لیے کہ ہمارے نصاب میں بہت بڑا بوجھ ان فنون اور ان علوم کا رکھ دیا گیا ہے جو کہ زائد ہیں اور اضافی ہیں جیسے کہ صلیف صالحین میں سے کسی کا قول ہے المنطق علم يحتاجه علمغب کہ منطق ایک ایسا علم ہے جسے غبی سمجھتا نہیں ہے اور ذہین آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پرانے علما کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ ان باتوں کی وجہ سے یہ کتاب ہمیں پڑھائی جاتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پڑھا دیں آپ مصطلحات ہی کو سمجھنا ہے نا تو مصطلحات کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب آپ پڑھا دیں اور ٹھیک ہے اگر آپ یہ سب پڑھانا چاہتے ہیں تو کم از کم عقیدے کے باپ میں کچھ رحم کریں اب ہم جب توحید الحاکمیہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے حالانکہ قرآن میں موجود ہے ولاوشر قفی حکم احاطہ ولا تشرق فی حکمی احاطہ اللہ حسب روایات ان الحکم اللہ کی حاکمیت فقط اللہ کی ہونی چاہیے تو اسی بنیاد پر ہم ڈیموکریسی کے بارے میں کتنی معلومات دے سکتے تھے معیشت کے بارے میں اور اسلام کے نام پر بینک تو کھولے جا رہے ہیں کاش کہ ڈیموکریسی کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے ہمارے طالب علموں کو اور ان کو اس زمانے کے اس سب سے بڑے بد کا علم ہوتا جہمیا معطلا قدریہ، مرجیہ، معتزیلہ ان سب کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے اللہ جزائے خیر دے تو اس کے ساتھ ساتھ دمکراتیہ کے بارے میں بھی معلومات دی جائیں اور ایسی کتابیں شامل نصاب کی جائیں کہ جن سے طالب علم کو زمینی حقائق کا علم ہو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اسلامی سیاست کے بارے میں کسی کتاب کو داخل کیا جائے کہ اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے حقیقت میں اور یہ ڈیموکریسی کیا ہے یہ کمیونزم کیا ہے یہ کیپٹلزم کیا ہے ان تمام باتوں کو باقاعدہ نصاب میں نہ پڑھایا جائے صرف مطالعے کے لیے رکھ دیا جائے یہ تو کافی نہیں ہے مطالعے کے لیے رکھ دیا جائے تو اس کا تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو چاہے چاہے جو نہ چاہے نہ چاہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ڈیموکریسی کا بت اتنا کمزور ہے کہ خواہ نہ خواہی بس اختیاری مضمون کی حیثیت ہو جبکہ اختیاری مضمون میں بھی شامل نہیں ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے اور ہماری یہ بہت درد مندانہ گزارش ہے کہ وہ حضرات جو کہ مسلمان امت کے فکری اور ثقافتی تربیت کے ذمہ داران ہیں وہ ان باتوں کی طرف توجہ کریں مت کو یہ بتائیں کہ ظلم کیا ہوتا ہے فسق کیا ہوتا ہے کفر کیا ہوتا ہے اور وہ تطلیق کیسے ہوتی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چھپا سکتا اس لیے وہ تو موجود ہے قرآن موجود ہے تفاصیر موجود ہیں احادیث موجود ہیں چھپی ہوئی ہیں کوئی بھی ان کو چھپا تو نہیں سکتا چھپی ہوئی چیزوں کو چھپائیں گے کیسے آپ تو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں صحیح جگہ پر منتبق کریں تطبیق اور فٹنگ اس کی صحیح ہونی چاہیے اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے جو ہے ٹائر کے نٹ جو ہیں وہ اسٹیرنگ پر لگا دیے ہیں یک کے یہ مانے کما خالف کہ آپ آیات اور احادیث کو اپنی جگہ پر منتبق کریں اب ملم بما ضرور اللہ فلاہ کا فرون فولا کا مون فلاح امل کی آیت آئی ترجمہ ہوا اور تفسیر بھی گزر گئی طالب علم کو بیچارے کو کچھ بھی پتا نہیں چلا کہ اس زمانے میں اس کا کیا حکم ہے آپ حضرات خود بتائیں کہ آپ حضرات کو آپ کیسات ڈیموکریسی کے بارے میں اس آیت کے تحت کچھ بتاتے تھے خیر چھوڑیں اس آیت کے تحت نہیں بتاتے تو کون سی آیت کے تحت بتاتے تھے کیوں آخر ڈیموکریسی کے بارے میں ہمارے مدارس میں کچھ نہیں کہا جاتا ہے اس لیے کہ بہت بڑے مولوی صاحب جو ہیں اس ڈیموکریسی کی امام ہیں اور اس لیے کہ حکومت والے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارا مدرسہ بند کر دیں گے تو مدرسہ تو آپ نے کھولا اس لیے کہ آپ حق بات کریں گے اور حق بات کرنے والوں کو تربیت دیں گے متضلہ کی باتیں ہو رہی ہیں بھائی متضلا سے مراد کون ہے یہ بھی بتائیں نا آپ اس زمانے کے متضلہ کون ہے یہ بھی بتائیں نا آپ مرزیا کی بات آپ کر رہے ہیں تو مرزیا العصر کو بھی بتائیں نا اس زمانے کے مرزیا کون ہے مرتدین کی بات ہوتی ہے تو اس زمانے کے مرتدین کون ہیں یا یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو مرتد ہوا کرتے تھے وہ خیر القرون تھا اور اب ہم جس زمانے میں ہیں تو اللہ معاف کرے اس زمانے میں کوئی مرتد نہیں رہا کہ مرتدین کے باپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ حالت اس حد تک آ پہنچی ہے میرے بھائیو ہم نے ناپاک فوج کے بارے میں سوالات بھیجے تو بہت ہی کم لوگوں نے جوابات دیے اور جن لوگوں نے جوابات دیے وہ لال مسجد والے تھے اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اجراتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے فتوے پر جس نے بھی دستخط کیا ہو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر ثابت قدم فرمائے اور ان کو بہت زیادہ عجر عطا فرمائے لیکن یہ بہت کم لوگ تھے اکثر وہی لوگ تھے جو مرجیا قسم کے ہیں آج بھی نہیں یہ نماز پڑھتے ہیں یہ فوجی یہ بہت اچھے ہیں تو جب یہ بات کوئی کرتا ہے تو میرے ذہن و دل و دماغ میں ایک واقعہ آ جاتا ہے وہ واقعہ ہمارے یہاں وزیرستان کے علاقے گئی میں پیش آیا ہے بات اگرچہ تھوڑی سی بیادبی پر بھی مشتمل ہے لیکن بات کہنے کی ہے چونکہ یہ بات جس شخص نے کی ہے وہ شخص شہید ہو چکا ہے اور وہ پاکستان کے آئی اس خبیص اور کمین ادارے کو مطلوب تھا اللہ تباہ کرے ان کو اس کو قتل کرنے کے لیے دس سے بھی زیادہ ہیلی کاپٹر آئے تھے تو وہ عید کی نماز کے لیے پہنچ گیا عیدگاہ مولوی صاحب لگے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج ہے اور پاکستانی فوج ہے یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور پاکستانی فوج جو ہے یہ ہمارے وطن کی حفاظت کرتی ہے اور پاکستانی فوج جو ہے ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت کرتی ہے تو یہ فوراً کھڑا ہوگے اس نے کہا کہ مولوی سب خاموش ہو جاؤ تمہارے بیوی بچوں کی حفاظت کرتی ہوگی پاکستانی فوج لیکن ہماری بیوی بچوں کے بارے میں بات نہیں کرو ان کی حفاظت ہم خود کرتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ دیکھو کلا پاکستانی فوج کیسی کی ایسی کی تیس پاکستانی فوج میں میں خود رہا ہوں تمہیں کیا بتایا پاکستانی فوج کیا ہے اس نے کہا کہ میں خود آئیس کے اندر میجر رہا ہوں پاکستانی فوج کو میں مطلوب ہوں تمہیں کیا بتایا پاکستانی فوج میں کیا آرام کاریاں ہوتی ہے زبان بند کرو اور عید میں لوگوں کی خوشیوں کو برباد نہیں کرو لوگ حیران ہو گئے یا اللہ تو اس نے حق بات کی اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں دس یا اس سے بھی زیادہ ہیلی کاپٹروں نے محاصرہ کیا اس کے مرکز پر بمباری ہوئی اور وہ شہید ہوئے اللہ تعالی ان کی اور ان جیسے دوسرے تمام ساتھیوں کی شہادتوں کو قبول فرمائیں تو میرے بھائیو امام غزالی رحمہ اللہ کی اس بات سے بہت سارے زخم ذہن میں پھر دوبارہ سے تازہ ہو گئے اب بھی ہم بہت ساری باتیں نہیں کہہ سکے ہیں اور شاید نہیں کہہ پائیں گے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجعلنا من اللّین استم الحق فیت احسنا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الله تعالى هم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم فرمائے اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم جزاک